الحمد لله نحمده ونسعيه ونستغفره ونؤمنه به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا نفسنا ومن سلطئات عقالنا من يهجر الله فلاه بلنا ومن يهجره فلاه بلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السديدا يسرح لكم أعمالكم ويغسر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوجا عظيما الله بارك فإن خير لهديه فتاب الله وخير لهدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة الفجعة وكل فجعة ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله اجتمع جديد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعد يأمرون بالمعروف وينهون عم المنكر ويخيمون الشلاة ويبطون الزكاة ويبيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم موات التامير حاضرين الغزيز عمالوان تاتيره یہ سورت کی ایٹ نمبر اکہتر میں نے پڑھی ہے جو آسل میں خطبے کا موضوع ہے اس ایک اسلامی معاشرہ اسلامی مشتما ایک اسلامی دینداری کا سماج تشکیل کیسے دیا جائے اس سے مرد اور دونوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اللہ حالآمی نے اسی شکل و صورت اسی فارمولے کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر انسان ان تمام باتوں کو اپنا لے تو نہایت آسانی کے ساتھ اسلامی معاشرے کا وجود قوم کے سامنے آ جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اسلامی معاشرے کی تشکیل دینے اور اس کو قائم کرنے کی توسیع نصیق فرمائے لیکن جو خاص طور سے خطبے کے اندر بات کرنی ہے وہ یہ کہ اسلامی معاشرے میں تشکیل دینے اور اسلامی مشتمہ کے قیام قائم کرنے کے لیے جس طرح سے مردوں کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے ویسے عورتوں کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے اگر عورتیں اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کریں تو کبھی بھی اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین نے اس حالت میں بَعْضُهُمْ مرد امومنا اور آپس ای ای میں ایک دوسرے کے اولیاء دوست ہوا کرتے ہیں اولیاء کے معنی دوست ہوتے ہیں ذمےدار ہوتے ہیں نجڑا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے الفت محبت کرنے والے کی آیا کرتے ہیں تو اب فرماتے ہیں سارے مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے کے ذمہ دار اور دیکھ بھال کرنے والے ہوا کرتے ہیں پھر اللہ رگ اللہ ہیں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے چار چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ چاروں کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق فرمائے نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ امرو نبل وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اچھی بات کی دعوت دیتے ہیں یہ امروم نہ ہو یہ پہلی چیز ہے کہ ایک دوسرے سے برائی کو ایک دوسرے کو دیتی کی دعوت دیتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اگر کہیں کسی نیکی میں کوئی ہے کمزوری یا خامی نظر آتی ہے اور کوئی مسلمان نیٹیوں کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے تو دوسرے دعوت اس اس اللہ تعالیٰ ہیں وہ برابر ایک دوسرے کو بھرائی اور نیکی کی دعوت دیا کرتے ہیں نمبر دون کر <نَعْنَكَر> وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں محرمات اور منقرات اور برائی وہ دیکھو دوسرے کو منع کرتے ہیں اور یہ فلی نیکی کتابت دینا اور برائی سے روکنا ایسا زبردست مومنوں کا آپس میں کا عمل ہے اور ایسی زبردست رشتے داری ہے یہ نکشل ہے خلاص خاص جو جامع القامر الگن القلیم لے کر کے آئے تھے آخر شنا فرمایا المن المن اے لوگو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ایک موبن کو دوسرے موبن بھائی کا آئنا بنایا ہے آئنا کے سامنے آدمی ہو جاتا ہے اپنے سارے جسمانی کو لگا ہے, ہے. برابر لگا ہے یا نہیں کہیں آپ کے اپنے بڑا میں کہیں کچھ کمی اور ہوتا ہے رہ گئی ہے تو آئندے کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے جس میں سارے عیوم اور ساری خانیوں کو آئینہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے کپڑے میں عیب ہے آپ کے بال کے کاٹنے میں عیب ہے آپ کے اور بننے میں یہ شخص رہ گیا ہے اور یہ خانی رہ گئی ہے المیر و میر عد المن عدر آتے ہے مومن جب انسان آئنا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے سارے حیوب آئینہ بتا دیتا ہے اور آج کی عورت اپنی اشلاح کر لیتا ہے ایسے ہی آپ نے जिस روایا جس طرح سے انسان کے عیوب کو ظاہر کرنے والا اور وہ انسان کے عیوب کو بتلانے والا انسان کا اپنے گھر کا آئندہ ہوتا ہے ایسے انسان کے ایمان نے انسان کے عقیدے میں انسان کے اپنے استاد کردار اور میں جو نقائ اور اور جو خامیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو دیکھ مومن کو دوسرا مومن بتایا کرتا ہے مومن دوسرے مومن کی نگرانی کرتا ہے دیکھ بھال کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی عقیدے میں اور کسی عمل میں برائی یا اس سے اور کوئی عیب نظر آتا ہے تو اس کو فوراً اپنے مومن بھائی کو ٹوکتا ہے اور اپنے مومن بھائی کو بتاتا ہے تاکہ مومن بھائی ہمارا ہمارا مومن بھائی اپنی اشلاح لے یہ میرے بھائی بات اویا اللہ کا راج آپاتے ہیں مومن آپس میں دوسرے کے بھائی ہیں مومن آپس میں دوسرے کے آئین ہیں یہ امرو نہ یہ امرو نہ یہ ہے پہلی چیز یہ ہے کہ مومن آپس میں دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں نمبر دو ومرو ویٹ اونا کر مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اس لیے برابر ایک دوسرے کو گناہوں سے برائیوں سے روکتے ہیں چاہے عقیدے میں خرل ہو یا عمل میں خرل ہو یا استدار اور کردار اور اخراج اور کیریکٹر میں کوئی خاتی نظر آتی ہے شریعت کے خلاف کوئی بات نظر آتی ہے تو غور موبن کا پرندہ ہوتا ہے مومن اپنے بھائی کو آگاہ کر دیتا ہے کہ بھائی کے کے اس, کو کرنے اللہ اس لیے ہمیں حجیز یاد آئی نبی علیہ اللہ خان شاہ فرماتے ہیں کسان روایتوں میں رقل کیا گیا یہی اردو محاذہ کرتے جا رہی ہے پڑوسی اپنے پڑوسی کا رشکہ پکڑ کر کے لائے گا اور رب آدمی کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہیں گے یار اپنی ہاتھ آئے اس نے میری شانت کیا ہے اور اس نے میرا پورا حق میں ادا کیا ہے اس پڑوسی کے پاؤں سے زمین نکل جائے گی وہ کہیں گے کہ یار اپنی ماں پھول کو بھی اللہ تیرے شادی قسم ہم نے نہ اس کے جان سب کیا ہے اور نہ تو اس کے مال میں شانت کیا ہے یہ ہمارے اوپر بہتان لگا رہا ہے وہ بہت آدمی کہتا ہے بالکل یہ سب کہہ رہا ہے اس نے نہ ہمارے جان میں شانت کیا نہ اولاد میں خانت کیا نہ ہمارے مال میں خیالت کیا نہ ہماری عزت لوگ نہ ہمیں کبھی اس نے پکایا اور تنگ کیا لیکن اس نے سیاحت کیا ہے اور اس کی شانت یہ ہے وہ راشم نہ یہ ہم کو برایاں کرتا ہوا دیوتا کا منع نہیں کیا یہ بہت بڑا فریر ہے اور ہمارے معاشرے میں تین پھیلے اور شریعت کی پابندی ہو اللہ کی فرما برداری کا گاؤں دورہ ہو تو آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مومن آپ مومن چاہے فرد ہو یا مومنہ عورت ہو آپت نے ان دونوں کو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اپنی ذمہ داری ادا کرے نیکی کا حکم دیتے ہیں نمبر دو را کر اور یہ خراشے لوگوں کو روکتے ہیں نمبر بیم اثر یہ برابر چاہے مرد ہو یا عورت یہ پچہ نماز کی پابندی کرتے ہیں میرے بھائیو یا بھائی کہ یاد رکھوانی معاشرہ اس وقت تک تشکیل نہیں پا سکتا جب تک کہ ہمارے مسئلے میں آواز نہ ہو جائے اور جب تک ہم نماز کی پابندی نہ کریں نماز کی پابندی اگر انسان نماز ہمیں لگتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا ایران ہے اے دو دو نماز پڑھو نماز کی حیات اور برائیوں سے تم کو روک دیا کرتی ہے سب سے بڑی چیز سب سے بڑا عمل جو ہمارے براہوں کو ختم کرنے والا تھا ہماری اصلاح کا سبب بنتا تھا سب سے بڑا عمل جو ہمیں گناہوں اور برائیوں سے روکتا وہ ہماری پچوکتا نماز تھی جب انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا اور نماز چھوڑ دیتا ہے تو اسے گناہوں اور برائیوں سے روکنے والا کوئی اگر اس کے پاس باقی نہیں رہتا نہ آج اس کی تصویر کام دے سکتی ہے نہ وائش کمال اور نہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کا فائدہ پہنچا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس لیے فرق فرار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اللہ تعالیٰ کی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں حرائی اور حرائی اور حرائی سے محبوب رکھے گا لیکن کی بات ہے ہفتے میں مسلمان بھائی جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اگلے جمعے تک مسجد کی طرف نہیں بھٹک کر گیا تھا میرے بھائی جو نماز نہیں پڑھتے اپنی خیر بناؤ جمعے کا دن ہے خطاب فروا رہے ہیں اور آپ نے نماز کا موضوع چھوڑا اور ذریعہ بنے گی اور یہ نماز ہے کے قیامت کے نور کام کا دے گی ومن اور میں مسلمان پابند کرنے کے لیے کوئی نہ رکھا ہوگا دنیا کے شناختی کارڈ میں چل سکتا ہے لیکن ہر کے میدان میں اپنے آپ کو پروان ثابت کرنے کی کوئی کمی نہیں پیش کر سکتے اللہ پرواد ہے ساتھ فراج فتی بے نماز افائی نماز میں کوتاحی کرنے والو نماز کو چھوڑنے والو ہفتے بھر میں دن چمے کی نماز پڑھنے والو ذرا اپنا انجام سوچو اللہ نے تمہارے بارے میں کتنی شدید وہی سنائی ہے یوم انصار وہی کاؤں میں فراج فتی اے لوگت قیامت کے دن اللہ, رب کے ہوگے. اللہ اپنی کو دے گا. اور ان کو سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی یش وجود ان کو سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی لیکن ایک سجدہ کرنے کی طاقت اثر نہیں رکھیں جی. گے امر کا وقت ہو چکا ہے آج امن کا حساب کتاب دیا ہے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں درگاہ برابر افتتاح کو طاقت نہیں رکھیں گے وقت کار اواؤں کا یا سوجو دے بہت فارم آج ان کو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ان کی پیٹ کو اس طرح سے سخت بنا دیا گیا تعبے اور لوہے اور بنا دیا گیا ہے تاکہ یہ نہ کو کر سکیں نہ یہ گھوم سکیں نہ یہ سیاح کر سکیں کے میدان میں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہیں وغیرہ بہت سال عورت دنیا کے اندر ان کو نماز کی دعوت پیدا جاتی تھی آس فراہ آؤ, نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے آؤ نمک کامیابی کی طرف آؤ وہ کٹ گان موجود آؤں موجود ہے بہت سارے ان کو دنیا میں نماز کی طرح بلایا جا رہا تھا اور یہ صحیح تعلیم تھے وضو کرنے کے لائق تھے مسجد تک پہنچنے کے لائق تھے روزو سجا کرنے کی صلاحیت تھی ساری صحت اور تندرستی ہم نے ان کو دیا تھا لیکن یہ نماز دنیا میں نہیں پڑھ رہے تھے تو آج ان کو نماز پڑھنے کی طاقت نہیں دی جائے گی اللہ تعالیٰ اس پورے وقت سے ہم سب لوگوں کو بتائے ابھی تم میرے بھائی نماز نہ پڑھنے والوں نماز سے کوتا کرنے والوں نہ پرواہی کرنے والوں ابھی بھی وقت ہے اس وقت کے آنے کے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو کے فرماتے ہیں اور جو شکل پچوا کا نماز حفاظت نہ کیا لم ہو کچھ اس کے لیے کوئی دور نہیں ہوگا رو اور نہران ضوید ہوگی کہ ثابت کر سکے کہ ہم مسلمان ہے ورجات سیلام اور سیامت کے لیے نجات دینے والا کوئی امن بھی نہیں ہوگا کوئی امن نہیں آج تو کہتا ہے یہ بھائی میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے ہم نہ کسی کو گالی دیتے ہیں نہ شراب پیتے ہیں نہ حرام کاری کرتے ہیں نہ برائی کرتے ہیں ہم کوئی حرام کام نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے اور میرے رب کا معاملہ ہے تیرا تیرے کا معاملہ ہے وہ وہی ہے جو تعالیٰ نے ابھی اتا کا فرمان میرے پیش کیا اسی رب نے کہا نماز میں وہ اور نہ, نہ مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی نہ حجرت ہوگی نہ نجات کا کوئی امن اس کے پاس ہوگا اللہ تعالیٰ حضرت کے, کے ساتھ اکٹھا کر دے گا ہم نہیں کہہ رہے ہیں جس کرتے ہوا فیرا کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا के کے ساتھ رکھا جائے گا اور بہت بڑا تاجر دارون گزرا ہے دارول پاس رکھا جائے گا اور ایک بہت بڑا ہم بہت بڑا اور بے ہی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ بے نمازی کو رکھا جائے گا ایسا کرایہ بھائی میرے بھائی لوگ کوئی دل پی میں ہو گئی نیبی کا حکم دیتے ہیں سے ہوتے ہیں اور نماز کو ہفتے میں ایک دن پڑھ لیتی تھی یا بہت میں رمضان کا اشتدار کرتے رمضان آئے گا نا رمضان میں نماز شروع کرتے تھے پتا نہیں رمضان کے پہلے پر کل موت آئے وہ کر کے چلے جائے اور پھر نماز پر پڑھ کر کے خبر کے اندر ہو گیا اس لیے میرے بھائی مچوکتا نماز کی چوبیس گھنٹے ہر وقت پابندی کرتے ہیں نمبر چار وہ صفا وہ بتا دیجی دی. یہ پانچ اور چار عمل کر لینے کے بعد پانچواں عمل بڑا ہے بڑھا رہے بھائی اور اعتبار کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی ہر ہر معاملے میں نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں دیتے ہیں لوگے بھی حقوق دیتے ہیں برائیوں سے بھی ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ وہ اللہ اس کے رسول کی ہر وقت کے بعد فرما برداری کرتے ہیں یہ اللہ اس کے رسول کے بعد و فرما برداری کرنے والے یہ پانچ آمار کر بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ مسلمان ہیں یہ میرے بندے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کیا کرتا ہے انہیں ایک شیر بہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رب کٹ بہت اور اپنی رحمتوں کا دل والا کھولتے ہیں جو نیٹو کا ہو تک نہیں نہیںمام شعبے میں اللہ سے رسول کی فرمانداری کرتے ہیں اللہ نے فرمایا پوجارا علی کا تیارہ خالو یہ لوگ ہے کہ پر اللہ تعالیٰ اپنی سے حاصل کرتا ہے یہ لوگ ہے دنیا میں مقابلے میں زالبوں کے مقابلے میں اللہ اس پر اپنی رحمت ناصل کرے گا یہ ہیں عذاب کے موقع پر اللہ اس پر رہے داضی کرے گا دا. رحمت رحمتوں کا دروازہ اس پر کھولا جاتا ہے اور کے میدان سے بھی اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرے گا اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہماری مائیں اور بہنیں ہوں یا ہمارے مرد آباد ہوں نہ کسی کو برائی کی روتے نہ کسی کو نیل کی دعوت دیں اور نہ کسی بس اپنا تقندین قوت ہی لوگ کرتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتا اس کا معاملہ ہے ہم اپنے بارے میں یہ خریدہ بہت اہم ہے اس خریدے کو نہ کرو نبی رہی باہر بھیج گھر میں نہیں تھے استفاد آپ کا وضو بھی اس وقت نہیں تھا وضو کی حاجت آپ کہیں باہر گئے تھے اور رات کے ہی میں دیکھ گھر کے باہر ہی اللہ تعالی کی وہی نازر ہو گئی لیکن حدیث کی شکل میں قرآن کی شکل میں نہیں امام رمانجا امام, رمانجا امام اور دیگر نکل کر کے نیا رکھو میرے بھائی جو راہ محمد اللہ یہ لوگ ہیں جو معاشرے میں ہر وقت چاہے مرد ہو یا اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں برائیوں کو ہیں اور دیسی کو پہناتے ہیں اور معاشرے سے تمام برائیوں کو کچر اٹھا کرتے ہیں اگر ہم نے یہ فریدان ادا کیا حدیث دلو باہر دیکھتے ہیں نشہ تھا بہت تشریف لے گئے تھے آپ پر وہی نادی ہوگی جب وہی شادی ہوئی اس وقت آپ کا وضن نہیں تھا آپ وہی اے کو پہنچانے کے لیے اور مسجد میں جانا چاہتے لیکن آپ کا وضو نہیں تھا حضرت فلاح فلاحی جو ہے ہمارے گھر میں داخل ہوئے سیدھے آپ گھر میں آتے لیکن حضرت آشا کہتے ہیں نبی رہے پر گھر میں داخل ہوئے فارغ تو کہتی ہے جب نبی رہے پرستان داخل ہوئے تو آپ سیکھے اور وضو کر کے نہ ہم سے بات کیے نہ گھر والوں میں کسی ضرورت ہوگی آپ کے وضو کر کے جی ہاں آپ مسجد کے اندر بھی چلے گئے ہر راستے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کی حیرانی آپ کی پریشانی اور آپ کے چہرے پر جب آپ نے ہم سے بات نہیں کیا اور مسجد مسجد کے دیوار ہم اپنے گھر کے دیوار پہ کان لگا کر کے سننے لگی اس طرح کے ہوتی رہی جو اتنا پریشان ہے اور مسجد میں جا کے کیا کرتے ہیں میں نے دیکھا نہ تشریف لائے اور کیا پریشانی کا حالم تھا جو ندی رہے خاصہ نظر آئے نہ کسی سے بات کیا نہ بیٹھے نہ کھانے پینے کے کوئی سوال وغیرہ پیتے پھر مسجد کی طرف چلے گئے یا ایس سارے لوگا ہو گئے آپ نے فرمایا اے لوگوں ابھی ابھی کبھی ربیب ابھی اللہ تعالیٰ کا نہایت اہم بیگار دے کر کے آئے تھے ہمارے کہا یہ سن لو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ حبیب قدسی ہے یہ ہمارے اوپر آئی ہے معو لوگو تم لوگوں کو اے میرے سہانی تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو اگر تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دو اور برائیوں سے حکم برائیوں سے منع نہیں کرو گے تو کملان اگر تم خاموشی اختیار کرو گے برائیاں پھیلتی ہوگی نی ہوگی اور تم اپنے ساتھ تک اپنا معاملہ رکھو گے اور امت کی پرواہ نہیں کرو گے نیٹیوں کا حکم نہیں دو گے اور نیٹیا نہیں پھیلو گے اور سے نہیں برائی کرو گے تو یاد رکھو کب لان کر جی بکو تم ہلاک دعائیں کرو گے تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کر گی مل کر کے کی دعائیں بھاگو گے اللہ کے گھر میں اللہ کے باہر ہر وقت تم دعائیں آئے مانگتے رہو گے تم دعائیں کرو گے لیکن ہم تمہاری دعائیں آئے وہ نہیں کریں گے نمبر دو وہ ترونی تم کہو گے اللہ کاروبار بڑا سسارے میں اور ہم بڑے نقصان میں ہے سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے اصل میں سب کچھ تو ہے کمی ایک بات وہ کا حکم نہیں دیتے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو منفی تو الحمد للہ وبا وسلام ہوا اور مردوں کے شانہ بشانہ اسلامی معاشرے کی تشخیص میں جس جیسے بتایا عورتیں برابر شامل اسی طرح سے نبی رہے فلاف خان و شاخ نماتے ہیں بڑی اہم حدیث ہے ایتہاسکتا کے حدیث ہے حبیف کرالی نے کہتے نبی رہا خان شاخ نمایا کل لکمراہ کل لقوم مشکور سے ذمہ دار ہے اور نگر اس کی ذمہ داری اور مشکور ار عن کہ تمہارا ایمان تمہارا بادشاہ تمہارا امیز ہے وہ ذمہ دار ہے اس سے پوری ریاض کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ رجوع وہ هو امثلو انا احبائي اور ااتي اپنے سور گھر کا ذمہ دار ہے اس کو اس کے دروازوں کے مقابل پوچھا جائے گا اس کے ساتھ عورتوں کا ذکر آیا والمرتہ والمرته رائه انا انا ابي زوجها ظالته وهي مغصوره سن لو عورت بھی شوہر کے گھر اور شوہر کے بچوں کی ذمہ دار بہت بڑی ذمہ داری عورتوں کی آپ سمجھتے ہیں اگر بچے بچیاں اگر سدھر جائیں ان کی کہیں تعلیم و تربیت ہو ہی اسلامی معاشرے کے سب سے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ نے ساتھ مایا ماتا کو رانی اور عورت کو ذمے دار پھیلایا ہے شوہر کے گھر اور شوہر کی اولاد پر وہی مشہور اور تیامت کے عورت اس کے ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا اس حدیث میں مردوں کی طرح برابر عورتوں کے بھی ذمے داری کو قرار کی گئی ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اسلامی معاشرہ تشکیل دے رہی فرمائے ہو جا, عورت ہو جا بڑے امیر ہو جا غریب اللہ تعالیٰ ذمہ داری کے احکاس کرنے کے فرما جو مصروف ہے اللہ تعالیٰ قبض کو ادا کرا دے پریشان ہاتھ کی پریشانی کو دور کر دے الحا راشد ہم نے جو بھولے بھٹکے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہ فرما جو نماز کے پوتا کرتے ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے جو تیپ دے دوں اللہ تعالیٰ قدیم کرنے اللهم اذكرني في منيني ولا تنسني وارزقني عباد الله رحمكم الله ان الله امر بالعدل والاحسان وانใหاء القربا ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم الله لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله